السلام عليكم ورحمه الله وايس اوكي الله اكبر استغفر الله من كل ذنب وعتب اللہ اکبر اللہ کہاں ہیں اسٹوڈنٹس کدھر ہیں چلے گئے سارے بھاگ گئے ہیں اسٹوڈنٹس کدھر ہیں کوئی نہیں تو پھر کیا پڑھنا ہم نے اچھا سنا نہ پھر کیا سنایا آپ لوگوں نے گردانیں یاد کی ہیں سردیوں کی وجہ سے سردیوں میں تو ہائبرنیشن ہوتی ہے پھر تو چیزیں پھر ہائبر نیٹ ہائبر نیشن میں چلی جاتی ہیں پھر جیس میں لہران رہی ہم پھر آگے چلیں اب چلتے ہیں باب دوگم استفال جیسے استثار مدد مانگنا ہوگی اس کی استن سرا استن سرا استن سرو استن سرت استن سرتا استن سرنا استن سرتا استن سر تماستر استن سر تن سرنا استون سر تورنا مزارے یسن سیرو یستن سیران سیرو ن تستان یستن سیرنا تستن سیرو تستان تست ن تستری ن تست مجهول یستان <سؤال> سر یستان <سؤال> سرانے <سؤال> یستان سرو نتستان سر توستان سرانے یستان سرنہ توستان سر توستان سرانے توستان سرونا توستان سرینہ توستان سرانے توستان سرنہ اوستان سرو اوستان سرو سر لم یستن سیر لم یستن سیرالم یستن سیر تست لم تستان سیرالم یستن سر لم تستم تنستم تستم تنست لمستان یوستن سرالم یوستان سر لم سر لم تمستم یوستان سر لم تستم پستن سروستری سر لم عست سر لن سا موقع بنو تاکہ سکیلا مظاہرے بنو لائیستان سیرن لئیستان سیرا آگے کریں گے آپ لوگ اس کو زبان پہ چڑھانا ہے زبان پہ چڑھانا ہے بار بار پڑھیں گے تب ہوگا اصل میں دیکھا نا یہ کچھ مادہ اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ اس کو زبان پہ چڑھانا مشکل ہو جاتا ہے اس میں اب کیا آ رہا ہے سین نون سواد اکٹھے ہی آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے زبان پہ چڑھنا یہ یہ ہم چیزیں پڑھتے ہیں کس میں بلاغت کے اندر یہ کہتے ہیں نا بلیغ فصاحت اور بلاغت آپ نے نام سنا ہوگا جی فصاحت اور بلاغت یہ بلاغت کے اندر کیوں کہ کون سے الفاظ کا کیا فرق کیا پڑتا ہے پڑھنے کے اندر یہ جو ہے نا فصاحت اور بلاغت کے اندر جو ہم کہتے ہیں قرآن فصیح اور بلیغ کا نام ہے تو وہ کیا اس میں کیا خاصیت کیا ہیں کیا بات کیا ہے تو ایسے ہی Amkäega الأ minu iststan iststan se iststaan seu istan sian se iststaan serna. Sakiläke aega Istan seranna ist seraan seunna iststan seinna sestaan serna. Ha fifa stan seran iststan serun iststan sein.äibke säega stanser li stan se stan seru Li tästan se tästan se stan serna Li stan لاتا تسرستر لا لا تس لا پہلے گا پھر تا آئے گی پھر نون آئے گا لاتا ٹھیک ہے اور ایسے ہی سارا ہی چلے گا آگے تو یہ گردانیں کرنی ہے اسی آپ نے استفسار کی گردان کرنی ہے وہ بالکل ویسی ہوگی استفسرا یس تفصر استفسرا یس تفصر استفسار فاؤ و تفصر اس تفصر و استفسار و اس تفصر اللہ تو یہ اس طریقے سے ہوگا استفسرا استفسرا و استخرا استخفر و استحفا استحفر استحفرا استخفر و استخ استحفر استفرا استحفر و استخفرت استغفر نا یہ زیادہ آسان ہے استغفرہ والی گردان جو ہے اس کو زبان پہ پہلے چڑھا لیں پھر اس کے بعد جو ٹھیک ہے کوئی بات یہ آپ نے کرنی ہے اور کل یہ ساری سنا کے مجھے بتانا ہے کل آپ لوگوں نے اور جو نہیں ہیں ان کو بھی کہیں کہ یاد کریں بھائی یہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں اب آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے یہ کل مجھے پھر بتانا ہے آپ لوگوں نے بس آج اتنا ٹھیک ہو کیا جی پھر السلام علیکم و رحمۃ